السلام علیکم اللہ صرف کا سبق صرف کے سبق میں آ جائیے معطل آئن کے قاعدے چل رہے تھے معطل آئن کے قاعدے نمبر چھ آ گیا نمبر چھ قاعدہ جو واؤ اور یا مفتو ہو جو واؤ اور یا مفتو ہو اور اس سے پہلا ہر ہو کیا کہہ رہے ہیں جو واؤ اور یا مفتو ہو پچھلے پانچواں قاعدہ کیا تھا کہ واؤ مضموم ہو اور یا مقصور ہو ماں قبل ہر ساکن ہو ٹھیک ہے واؤ مضموم ہو یا مقصور ہو اور یا مقصور ہو اور یہاں پہ ہے کہ واو اور یا دونوں جو ہے نا وہ کیا ہو مفتو ہوں یعنی واو ہو یا یا ہو یہ دونوں مفتو ہوں اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو تو اس واو اور یا کا فتح پہلے حرکت کو دے کر اس کو الف سے بدل دیں گے کیونکہ فتح تھا نا جب اس میں مفتو تھا فتح تھا تو اس کے فتح کو جب ماقبل کو دیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف سے پہلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے الف سے پہلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے پتہ ہوتا ہے الف سے پہلے ہمیشہ پتہ ہوتا ہے تو اس واؤ کو تبدیل کر دیا کس کے ساتھ الف کے ساتھ کر دیا تو اس علیف سے بدلیں گے جسے یوکالو یو باؤ یو اصل میں کیا تھا یغ والو تھا یون سرو مجھول کا سیگا ہے مجھول کا سیگا تو یغ والو یون یون تھا نا. واؤ مفتو ہے ما قبل ساکن ہے واؤ کا فتح ما کو دیں گے اور اس واؤ کو علیف سے بدل لیں گے تو کیا بنے گا یغ والو سے یوکالو یو کالو اصل یوب یون سرو تھا تھا یا کہ حرکت کو ماقبل کو دیں گے اور اسکول سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا یوبا او یو یخ وف کے اوپر فتح تھا ماقبل ساکن تھا تو کی حرکت کو ما قبل کو دیں گے اسکول سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا یخافو خاف ہو بہت استعمال ہوتا ہے استعمال ہوتا ہے نمبر ساتھ جو واؤ اور یا کے الف زائدہ کے بعد واقع ہو جو واؤ اور یا کے الف زائدہ کے بعد واقع ہو واؤ ہو اور یا ہو الف زائدہ کے بعد واقع ہو کس کے بعد ہو الف زائدہ کے بعد یعنی ایسا الف جو حروف اسلیہ میں سے نہ ہو بلکہ زائد میں سے ہو روفِ اسلیہ میں سے نہ ہو بلکہ زائد ہو تو اس کو حمزہ سے بدل دیں گے جیسا کہ قاعل قائل کا اصل میں کا ویلن تھا قاعل کا عل کہنے والا कائل, اس میں فائل کسی گیا فا علن کے وزن پر تو اصل میں کیا تھا قعلن قاف واؤ لام مادہ ہے تو دیکھیں واؤ اور یا کہ الف زائدہ کے بعد واقعہ تو قابل میں دیکھیں واؤ ہے اور یہ الف زائدہ کے بعد ہے کیوں کیونکہ فا کے وزن پر ہے فا کے وزن پر ہے تو فا علن کے اندر الف زائدہ تھا تو اس واؤ کو کیا کر دیں گے حمزہ سے بدل دیں گے تو کیا بن جائے گا قاعل قا علن تو بن گیا کا علون اور با, باععن, باععن. یہ اصل میں کیا تھا با تھا با یون تھا یا تھی یعن یعنی، زائدہ کے بعد واقع تھی اس یا کو حمزہ سے بدل دیا گیا تو کیا بن گیا بایون بایون بائے خریدنے والا یعنی بائے یعنی، یعنی، بیچنے والا بائے کو جو ہے نا کیا ہو جائے گا بیچنے والا اور یہ بے ہوتی ہے نا یہ ایک بڑا اس میں سے ہوتی ہے کبھی اس بیچنے والے کے استعمال ہوتا ہے کبھی اس کے اندر سے تو یہ کیا بیچنے والا بائے بیچنے والا ہاں یہ وجوبی قوانین ہیں یہ وجوبی قوانین ہیں سارے کرنا پڑے گا ایسے اب آگے یہ سرا کالا کالا تقل تو, وقل من تو یہ اس طرح چلیں گے اس کے آگے ساری گردانے بھی آنے والی ہیں کالا اصل میں کیا تھا کا تھا کالا میں قوالا تھا واؤ متحرک میں قبل مختو تھا اس لیے کالا والا کان لگا اس لیے علیہ صبح کالا بن گیا کالا کالا کالو کالا کاتا کلنا کُلتا کتب کل تھی کتبہ کلتون کل تو کلنا تو یہ دیکھئے کالا کالا کالو کالا کالا کُلہ کل کیا تھا اصل میں اصل میں تھا ہم نہ تھا کوول تھا کیا ہوا وہ متعلق قبل مفتوط تھا اس کو الف سے بدل دیا گیا تو کیا بن گیا کال نہ بن گیا جب یہ التقاج ساکنہ ن گئے تو ساکنہ آ اس کو ایک کو گرا دیا گیا تو کل ہو گیا جب کل نہ ہو گیا تو اس کو کل نہ والے قانون کے تحت اس کو زمہ سے بدل دیا گیا فا میں کو تو کیا بن گیا کل بن گیا پھر کلتا اصل میں کیا تھا کولتا تھا وہاں پہ بھی کولتا سے کالا ہوا پھر کلتا ہوا پھر ہو گیا اس لیے کلتا کلتما کل تو کلتی کلتما مجھول اس کا آئے گا قلعہ قلعہ کیا تھا قلنا. قیلا. اصل میں کیا تھا کوبیلا تھا کوبیلا فویلا کے وزن پر کوبیلا جب کوبیلا تھا اس کی حرکت کو کیا کر دیا یہاں پر اب دیکھیں نا یہ یہاں پہ قانون ان کا جو ہے نا قانون یہاں پہ اس میں سے اب نہیں آئے گا تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ یہاں پہ قلعہ بیا والا قانون ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ہاں وہ تعلیم لکھتی ہے انہوں نے تعلیم آگے لکھتی ہوگی انہوں نے قلعہ بیاہ والا قانون کے تحت وہ کرتی ہوگی لیکن یہ قانون ہے پورا اس کو تین طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے کے طریقے پر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ہاں قلعہ کے ذریعے سے بھی پڑھا جا سکتا ہے تعلیل بس کر دی ہوگی انہوں نے آگے اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ اس سے وہ نہیں ہوتا پورے طور پہ بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے ساری کسی حل نہیں ہوتے ہیں تھوڑا سا زیادہ اس میں کچھ قوانین اور ہونے چاہئیں اس میں اور بھی ہونے چاہئیں لیکن وہ کراؤں تو پھر سبق پیچھے رہ جاتے ہیں نا. یہ تو مسئلہ ہے قوانین تو مجھے کروانے چاہئیں اور بھی اسفاق اب مجھے یہ کتاب بھی تو ختم کروانی ہے میں نے دوڑنا ہے آگے ساری تعلیلات نہیں ہو سکتی اس کے اندر ساری تعلیمات نہیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے جس طرح یہی بات ہے میں کہ کس کو چھیڑوں کس کو نہیں چھیڑوں میں قیلا بیا والا قانون میں لگانے لگا ہوں تو میں وہ قانون دیکھ رہا ہوں کہ بھائی قانون لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا یہ تو نہیں لکھا ہوا انہوں نے ہم نے تو پڑھے ہوئے ہیں سارے قانون تو مجھے اب یہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ قانون لگ گیا فلاں قانون لگ گیا اچھا اس میں فائل آ گیا پھر کا بلون تھا تو مفت تھا مکمل تھا وہ بن گیا مقول مقولے مقبول, مقبول, مقبول ان تھا یہ قانون بڑا اس میں سے مقبول ان تھا پہلا یعنی اس تو چلیں ابھی ذرا آگے چلیں میں پھر یہ کراؤں گا ان یہ آگے کردانے اس کی آنی ہیں ویسے بھی یہ گردانے آنی ہیں وہاں پہ تعلیات ساری کریں گے ان لیکن یہ یاد کریں ساتھ ساتھ آگے آگے با آئی ابھی انفاؤ بھائی تو بیا ٹھیک ہے نا یہ اس میں چلیں گے یہ گردانے ساری آ رہی ہیں بابیفائی کی گردانے آگے آ رہی ہیں تالی بھی اس کی آ رہی ہیں اور اجوح وابیہ اسباب سامع وہ بھی آ رہا ہے اس میں فائل کی اردان بھی آ رہی ہے تعلیلات بھی آ رہی ہیں باب اور یہ استفال یہ ساری چیزیں آئیں گی آگے چلیں گی جی خافہ یا خافو و خوفن اصل میں کیا تھا یک وفو تھا یک وفو یک وفو اصل میں کیا تھا یک وفو تھا جب یک تھا تو واؤ مد واؤ مد واؤ مفتو تھا مقبول ساکن تھا تو واقعی مقبل کیا بن گیا یخو بن گیا اور خافہ اصل میں کیا تھا خویفہ تھا خویفہ واؤ متحرک ماقا المخود تھا اس لیے اس کو قالعہ والے قانون زیادہ سے بدل دیا تو کیا بن گیا خوفہ بن گیا خوفن انفا و اصل میں کیا تھا خوافن تھا خواف ان والے قانون زیادہ ہو گیا وخیفا خوفنفا ہوا مخوفُن علام رومینخف لا تخف لا تخف آتا لا تخف استعمال بھی ہوتا ہے نہ ڈرو ہاں جی موتل کے قائدے. معطل علام کے قاعدے آ گئے. یہ رٹے لگانے ہیں اچھا یہ آگے تالیلات آنی ہیں ساری اگر رٹے نہیں ہوں گے تو پھر آگے کام نہیں چلے گا بالکل یہ ساری تالیلات آگے گردانیں آ رہی ہیں آپ دیکھیں تھوڑا سا ایک دو صفحے آگے جائیں اب گردانیں لگیں گے اس میں پھر ساری تالیلات آئیں گی کہ بھی یہ کون سا قانون لگا اس میں کون سا قانون لگا اس کی گردانیں بھی یاد کرنی ہوتی ہیں تالیلات بھی یاد ہونے چاہیے یہ مشکل سی گئی شروع ہو گئے ہیں صحیح نہیں ہے کہ بچوں والی باتیں نہیں آپ اب تھوڑا سا آگے کام ہے مطلام کے جو واؤ کے آخر کلمہ میں ہو اور اس سے پہلے کثرہ ہو وہ واؤ یاد جاتا ہے جیسے دوئی اصل میں دوئی وا تھا اور رضیہ کے اصل میں رضی وا تھا جو واؤ کے آخر کلمہ میں ہو جو واؤ آخرِ کلمہ میں ہو اور اس سے پہلے کثرا ہو وہ واؤ یا سے بدل جاتا ہے دیکھیں ذرا اگر واؤ ہو آخری کلمہ میں ہو اور اس سے پہلے کثرہ ہو واؤ ہو آخر کلمے میں ہو اور اس سے ماقبل کثرہ ہو تو ہم, اور اسے سے پہلے کسرہ ہو وہ واو یا سے بدل جاتا ہے وہ واؤ کیسے بدل جاتا ہے یا سے بدل جاتا ہے واو ہے ما قبل کسرہ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جی یا آپ نے سے پہلے کسرہ چاہتی ہے تو واو کہتا ہے کہ جی میرے سے پہلے کیا ہے کسرہ ہے تو میں ہی تبدیل ہو جاتا تو میں یا سے بدل جاتا ہوں تو جو واو آخر کلمہ میں ہو ما قبل کسرہ ہو تو اس کو یا سے بدل جاتا ہے جیسے دوئی یا اصل میں کیا تھا دوئی وا تھا دو تھا دوئی واہ تو واہ تھا ماں قبل کسرہ تھا اس واقع کیا کر دیا یا سے بدل گیا آخری کلما میں تھا تو کیا بن گیا دو یا بن گیا اور رضیہ رضیہ اصل میں کیا تھا رضیوا تھا رضیوا واؤ تھا ماں قبل کسرا تھا تو اس واقع نے یا سے بدل گیا تو کیا بن گیا رضیہ بن گیا نمبر دو بس چلیں اتنا بہت آج اتنا بہت ایک قاعدہ ہو گیا یاد کرنے ایک قاعدے اچھا یاد کردانوں میں اب لگنے آگے اور پھر کردانے جب چلیں گے نا پھر جب دانتوں کو پسینہ آئے گا اصل میں تو مزہ آتا ہے ناقص کی جیگوں کے اندر دا آ یا دو اس میں پتہ چلے گا اس میں مزہ آئے گا کہ جب گرتا آگے چلیں گی داؤ تو داؤتما داؤ اتم داؤ تو اس میں آئیں گے اور چلنا ہے تو آسان ہے کوئی مشکل نہیں کرنے کی بات ہے محنت کریں تو آسان ہے کوئی چیز مشکل ہوتی نہیں ہے نہیں جی, کس نے کہہ دیا کوئی چیز مشکل ہوتی ہے ہر چیز آسان ہوتی ہے کی بات ہوتی